الراد بن بالمقدور لا بن ماجوس ان تعلق لا بن ماجوس والی تعلق سب کی تعمیر دن اترا دے تو ال کی تعمیر دسو دے ارادے متعلق مقدور معجوز لار کو ابو کمشین ماری روایت کتاب الزہد باوما جا مصرد دنیا مصرل اربعہ تن اتفن دسم السبحہ جلد ثانی ابواب الزہد حدث ان ابو کشو امیدار انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور صلی اللہ علیہ وسلم اقسم علیہ حدیثا فاحفظو در ایک کاروی دیتی قسم کم حدث حدیث میں آنم خویادے کے نفس وردن فاحفظو یاد کہ خبر مان کا سمال آپ دن بن صدق صدقات مان کا سمال من صدقتن بن صدق عبد المظن صبر علیہ اللہ عزد ظلم فتح ابد مسر فتح اللہ حیثیت یادیفات داغا حادی سے جو حادث حافظ ہو حدث دا دا دا دا. دا و احدثكم حديثا فاحفظوا یہ حدیث نے بیان ان کہ دایسا کہے قال نويل النبي الرسول فقار انما الدنيا لاربعه نفرین دنیا کے سرور پسند پڑھا یا عبد الذي لله علما و علما الله من علم الملكي علم الملكي فيتق ربه, ربه في يريد الخضر به رحموه اس کے بچے کی خلق قرآن سا و یعلم معلوما خسم شخصی وہ سیدھے دنگا بیاں لو مانندا ما ملو ما بی ہر مت فلنے اجل دمل اور <سؤال> دو عجر یو او میں پکن مار کے شنکوری کو پشان پکن مار کے لائبتے سر پہ حاخار مناظر سرو رم آپ دن ڈمارم چانے مرکڑے کنگال دے دے نہ غریب انتوں. اللہ مار دے دے دغا جاہل دے لو عمل کو جنو لال مارے تو بل مک دور خلاف فرق تاریخ کسی مارن موحوم دنیت کی غرض دے دینا. غرض ندے بل افرادی سڑپرے میری مقام کے بل افراد ندی و جن اراد اللہ نیب کے معتبر آسمل کہ نہ القلب پذے آسمل کلفلا دینا صرف ترجیح اور تحصیل تحصیل کا ویلیشی دا بیان الفرو بیان الحقسام بال قسم دا فار تمیز فما بین دادت او دادت لمیز ہی کنے تک الجنابت اونی تو سلادا کو مستحق کو سن کے گرم کر صرف تبری تبری دل بدن ویسے کر جنابت اور جمع میں عبادت کو کر دے دو تبری دن میں سے شہادت نہیں کرے عبادت مقصد ندا یو نیت دفار تمز ہم نوخرا کا نیترات تمیز لاد نوکرا دبادہر دفارمیزار تو جبویت عبادت, دا عبادت دا کا دنظر کیا مسلط مسلم و عبادت, اللہ عبادت ساو شا او قدر غیر اللہ کو بلکہ شک دے او صحیح او چرتا نے تو خ روب غیر اللہ اگر تم اسا رضا سلے دا, سل دا بات نہ مقبول مقصود العمل. مقصود العمل جی صاحب دے سنگ کے پرار کریم ذکر کے فبارہ دہلی جنت صاحب کی لاند من جزا ان دمانوں کے رکھو دو فارد اللہ, اللہ مارونا او قدیت دے و عمل دے و عمل نے دوفارت السمات اور دریا نہ بلکہ شرک خفی اور ذکر شرک خفی نے دابان اقسام السانی احلوان سارس یا قمان انیت لغتاً اصطلاح وہ من مراد منہ مقام کے او فرق مابین دنیت اور دیرادی کے اقسام النیت انعوار رابع بیان دمسلی جزی فقی کہ اشترات دنید فی الوضو آدم اشترات دنید فی الوضو دے احناف فرائز تلور وی تنک منصوص قرآن کریم جی یا اللذین آونو ازاکم تو میرے صادفہ سلوجوہکم ویدیہکم الى المرافق ممزو بیروسکم مارج لکم الى القابین لا تلور فرائز دی چه غسل مجحا غسل مصراس اور شفافی دان سرور میں ورسرا دان درکئی چنیت اور ترتیب نیت فی رزوم شرط وئی او دار کی ترتیب ام ضروری بھائی حاصل دار چاہنا سنن نہ دے یاد مستحبات دے او شوافی او فنزبان دے شرط آغیر ذکر کی دلیل الوضوغ عمل والعمل لابد لہو من النیہ شکل اول لے کرنے والدیک منصری الوضوغ عمل دا صغرہ دا مرات قبر دوئی کرنے والداب دا ہی دا کیا وضوغ سدے عمل دے دا احتاج دل دلیل والعمل لابد لہو من النیہ دلیل دلیل کبرا سدے انما العمل بالنیات نتیجہ تشکرہ او <تصفح> او نیت صحابات شرو نئی اور درکن سدھارتھ حدیث معنی پیش گئی حدیث کو ظاہر والی ممنی دے بال اتفاق مقیت دے ملکب ظاہر باری ملشی انہا مانوارو بینیات نوڈیر اعمال دی چی وجود ترازیہ و نیت پھولی نوڈی لیکن سخوت انسان دشتنا نیت نشتے ووجود ترازی تقدیر تو ضررت شوافید تقدیر کئی دستی حت اور دا اکرم اصرک مرتب کئی چشترات دنیت فلوز ہو دے اور اسے کدا دا فالعمہ ہونا دے اصر تو تقدیر کی دانچہ فالعمہ دے اصر تو ضرصری فالعمہ تو دے جنہاوی مانا ذکر کئ ان نما سے جن سے مال بنیاد ذکر کی میب راما رنیاد اجر دامال واب دامالو فنیدے کہنا رستلہ دِکر کہ جملہ امن کان ہجرت رسولی تم ہل اللہ رسولی موسو سرے حصول نہ اجلا مالی بنیاد حاصل اجر و ثواب اجر و ثواب موقوب بننے دے لیکن سیاحدو موقوب بننے دے دے عمال اجر حاف کر سو حاصل و تفصیل دار چروزو لو حیثیت لوزو حیثیت گائے بادت ان نہ سرتھی سبب سہد سراتا چپاگی سا صحت سرات راضی پاول حیثیت چاہے عبادت تے نوکوب بن سا عبادت موقوب بنتری مرتب کی گی پاتا سب دا دا دا دا موقع مکان تدھیر مکان تدھیر سیاد چھ جامی دی. کلی تکلی کلی کلی کلی خوشی. جامی کہ شو او او تحصیلات تدھیرکان تدھییر موقوف بن اور <screws in> مطلق لگت orにな… لے میرا سمائے مان تو ہو رہا پاک کی کہا تو مطلب موقوب بن نیت راجی میں شرد مل فرق بے نواس میخ ماں بین کی, کی نیت شرط نشو جیسے لو گرتے ممکی نہ دے جنا مترش کو مرے کے خلاف دو مبھی کس نہ شرح ازو مانا سلا مانا سر مارے طہارت اور نظافت ماتا برن پار تیمن کے پاوی سراجی نہ خلاف القاصی نہ بی اخلاف من النیت لابل دی دا او چہراب تفدید داجر ثواب بھائی سواب پنیر تھورے دے اور سیاحت موقوف نہ دے بدونی کاغذ وقر بھی البتہ مرتب کی اور بے چڑے نیت سجر ثواب فاغیبانی مرت کی اجر سواب تحقیق کو کہا جی کرشمیری رحمت نے ناراض کرے تحقیق بانی ابھی فوکہ د تحقیق ذکر کئی شواب تقدیر اور تفریح کی دادم اشتراک دنت لذا تفصیل ذکر شو. اور شوات تقدیر تفریق کی دشترات دنت لذو لیکن داد تقرین تقدیر دہناف دے علامہ کے ادرس صاحب کا مقدر تثسیرا دی علامہ کے حدیث سے ارآمد ہے تو تقدیر بہ احلاف کی دو تفسیرا دی علامہ کے حدیث عام دی یہو تفسیز کہ ادرس صاحبوں کا کا مقدر کئی تو نظام مختص احکام اخرت پوری کا جڑا صورت دوسرا ہے احکام اخرت نہیں احکام دنیا تنو مقدر مختص بال شو حدیث کی, کی. کی تقسیم گئی ذکر دا تو آر ماسم کہنا چیت رت والے رتھ بھی سوا وجر بے فرق نو. کم آل أما بالصحة ما عالم سترابعنا بيقو فرق التغسيسان رانغي را را را را را. إنما سيحة العمال كناديم على ذلك السيحة السنية تراجينوا فترطب داجل السواب سراء لبيقو تقديرين كيس فرقم رانغي في عاديتكم تقدير ذكر كي سيحة أيكم دو تخصيص راجي تي سيحة العمالي <تصفيق> بالنياد تنا سيحة العمالي يو كدا محتش بأمور الدنيا شراطان پارک موقع دنیا شو زیاحت مانا دادا کو شراتان دہ رگو سنا مین ذمہ خود امور دنیا دے حدیث داخر مستمل نہ پر چیدہ دا و پر چیدہ دا پلانی پلانی ہو اس طرح استرائے او پس استراحات و فنون بارے فرمایا من حمل کے اگر کی دی تا تقدیر صحیح فضل منfaat کی کثرت پارا ثوابین و منfaat کی کثرت پارا جی استراحات طریق ثابت کی طرح او الفاظ منfaat کی کثرت من جواب کو جی دا تو کو بلا جا ثواب دے کنا خداوند واسطہ دوہ ذریعہ کثیرائے کنا کی تفسیل حدیث راہ ہے حدیث دا حدیث ادے حدیث کر کے نیت آدیم نیت نی بلکہ مران دا حدیث بیاں د نیت آدم بیاں دنی دنی سر تفصیل تفصیل اور بیاں دلت پاس پمان کان رہت ہو سی بہا میتھنا حدیث مقصد بیاں دنیت سے وجود نیت آدم وجود جنی موجود بس عمل بس صحیح جنیت موجود نہ بیاں کنیک فاسد و عمل پاسد اگر کا چھت عمل بھی دا چھت عمل نہ عمل جہاد دے دین سر انفاق دے حدیث کے راضی چکلا مجاہد فغلط نیت مان جہاد نیت انفاق کی نیت حاصل جی منفار ماں چاہتے پائی کے مال نہ مدارس میں جوڑ کر جوڑ کر جماعت میں جو کری می مدارس میں جو کردر داتا جو کرامو سفارا فن نامو سفارا سادو نہ کم چیز پار جو کری داغا مجاہد نے کرشم کو غنیمت حاصل کی نور دولت حاصل کی اب میں نے کڑی دی اورحصل کا اور بات داغ مکھل کو دعوت دروہ ہے مولانا ابھی ریسی اور علام تھا دال خواب دال کافتا مسے دال کاپتا حسن کری استاد نمبر چار تو ہر ساتھ میرا دیجیے جن تلاڈ بل بو سانگ مکوت رزائی جن تلاڈ بادر وادی ڈلیور کرے اوپل پٹمانی جن نا. نہما جو مکار بل حادیث کے راضی یہ سلاسن تمہیں نجات احسن حالت بداوی چی جائز کا تھی شکن سوری نہ آیا نظر چیز مانگی جباتی نا جی جب آپ سے خوشال سے پراتو دن بیرام نظر ع حاصل دارا ادنا عمل چاہتا مباحت عبادات کر رہی اور نیت پاسدہ چھت عمد سے مخالش ختبہ بربادی کر گئی لامقی ان مقصود دہادی بیاں دنیت سے دیکھے موجود ہے البتہ دام سراد اہنب و شافی درمیان فکر کئی دا چن کے دے و سائل مدنس مقاصد مقاسات کی, کی, یو یو کی, کی, کی نیت او او شو فت مائیں لے ہی باغبانی بھی اللہ کی نیزی حاصل کی نیت مقاصد ہے شوافی رکھتے مرآمان بنیادی شام شیخ کشمیر احمد فجواب سے مرکب دے دے اشیا عبادات عقوبات معاملات اخلاق اعتقادیات کم سے اخلاق اعتقادیات بحث پر کی نادین جی بحثی فن فنو الکلام دے پنم الکلام اور فن و احمد بادشاہ کے عبادات عقوبات اور قبادات ناملات دی بحث کی فکا فکا فریدری عمر نواز کی عبادات معاملات عقوبات پائے بازاتیچ سنات زکات حد روجرہ دل اتفاق نیت شرطے ضروری دل اتفاقی باتش معاملات خمسۃ معاملات پنزری مناقحات معاوضات مالیا مقاصمات طرقات امانات معاملات خمسطن پنزری مناقحات معاوضات مالیہ مقاصمات کے <تصفح> بس نکاؤ شنا تین لازم شانے حد الردد, حد کزب حد زنا حد شہری ہر احناف چاہیے وہ ساروستر شفافی اعتراض کی تفصیل سے ملامال کیا شفافی دی معاملات عقبات دی تخصیص دی. لیکن خامال شامل امیسل معاملات امپینزم اور اوقبات امفین ہدا دس امور صحانہ شامل لیکن احناپ والی نوازی کی ان ملام یار چاہر کلا معاملات خارجہ ادارے گا خارج داد واخیر کو دی جملے ظاہر جملہ تیرن چپی کم مفاد او مراد مرامار بنیاد تھے اعتبار دا امار دے مانو دال ان مرامار بنیاد اعتبار دا امارت مان دے سے گنیت فاسد بھی عمل سی گنیت واسط بھی, بھی نواز دے مفاد میں جدی نے کہ کبھی نہیں صحیح کڑو جو جا اجڑ میں لاوی جی او کنے تے پاسو کھڑے نا کھاپو جی لاجی این امن امن دے بارے میں مانوا جی با ذکر کی چگا تاکید دے جملے ملانے لدی لدی مجمل سر دے جملے ملانے اشتراط نے اہتمی اشارہ نے حد احتمال تا پت صحیح نے ادوانی او پچھرا پد نے تے صحیح ہوانی دے فرق فرق ما بین جملے دے تاسیس اولاد مینش پہ جدید ابا قدیم ذکر اور تاسیس پہلا یعنی فرق, فرق و مابین دو تینو کی. کی بیان دہلت کی بیان دہلت خائی من براہ جملہ دہل مانا دار وجود شرحان دفارا شرحان کی وجود دامل شرح معاصر دے دے دا اور مسجد بیان دیا موقب بن نیتے حاصل دا وجود دامن دا موقوب بن نیتے وجود دا عجر و دا وجود عمل اجلا سائے فائدہ شران دا تھی من نیت اب جملہ چلا بیان دہنا چوجواجا کیلابدہ میرا نیت فرقا جملہ اولا دا جملہ عرفیہ اور جملہ ثانی شریا جملہ جملہ عقلیہ عرفیہ اور جملہ شریا اور فمد تقاضہ اوشیت مقصودہ شرخہ دا استعمال دا چرح ایئے چرح ایئے دا دا عرفی کی جملہ سناس راجی گلے بخارا کی نکل شہر سنا سنام الران بخارا لاور جملہ جملہ آخری ان اور شہر سنا دهرت از ظاره او چتا هستی او چتا هستن قران قران شهنتم ددی تایو کنه شرط دطور امور عقیو یا امور طرف کنه کنا نا عرقون بده مقطدی اپل او شرطم ددی تای کی چو سلام و قران او سوره البقره مثال لیکل امه امین لیکل امه امین و امین و هاجه الامه ابو عبد الله جراح ہر امت او فخاری کل شہن سنام دیا جملہ آخریا چاکل اور سنا القرآل بخار اور مختصر اور شریط تائی کی امین اب نے چڑھ رہا ہوں جملے اولا چین نمرام بنیاد حال العمل اگر کمار اعتبار دا معلومات اگر تمہارمی عامل اور بیامل نریندر پدی کے بیاں اگر بیان حال نمل تو فرق اللہ میں نے بھی ذکر کر ان مردنی اُنا مفاتر چو پف دامر مفاد تو پامن شران بن ادمنی سانی مفاد ان مار امر اموا تایند منوی مفاد مفاد دامر ان مفاد حاصل اور ان مانکل امر امانوا ام ماروی کی تائند منویل شرح مفاد کے تعین منوی ضرور جنا فنی سراپ تعین کے مستفا دلند ام مانو ان مانوا سورا زہرتیں بنیاد کی مفاد مفاد جملہ چتوف دامن سران دا بنی دے او مفاد جملے سانی چا دزا و تاد منسرا مفال مانی دل جزا بتا دل منوی مارکنے سرم نثار سر مفا کمار سرام جپا دان چاہ پتا جماعت او ادا نیتو کی نیت نو کی ہمر سی ہو دین جمع نقل جی کا ہمر عہدے نتن گنتے جدار کی پلار کی و تھی گٹ بھی داپ دیکھ پلار کی وات سلاک جات چوڑ سیگ جن لوکم چریت گندگی تیلاوتین موکم دام ش نامر یو دے لیکن سلام احداد ملائی گی ہمر یو دے لیکن دیکھنے منیات گنشو منویات سلام شو لار خودل شو ارشاد الصبیر شفائی اندر مفاد جمنی سانی منت سہیہ مکانت مارت سیاہ مال بنیاد ان حدیث کہ ذکر کر جملہ ذکر جملے ذکر کرے دا جی مائم بخاری دا, دا دنپ جی سے جملے دا مناسب نہ رہے درم زیاد اولاد میں بخاری جملی مشہور شیخ فدہ تریقے شیخ نے شیخ ان سم بن سیا اداہم سمیاح دا امر سلام طریقہ سلورم نہ سلورم فارا اشارا جائزار فی الحاد جائید تغیر خانا کنرا دی ان حادثت باز جملوں کی کہادشت کی دول حدیثی گرنے کی اشارت جواز جمری کے بیاں کے بیاں دیتے شاردا کچرے سے نفقان چچنا بودنے دبادے نہو کی کم نہ کو نہیں تے پاسے دو ہمم مقدم گوا ما بیا بات نقرا یودے جلبن ولفاط او بصل دفن مزدبات تا نہ جلبن ول دفن مزد مقادم اور جلبن ولفات مالے دا یودے اثنا ارتقاب الحسنات دیم ارتقاب السیئات دا ضروری نی ارتقاب سے یو سے یودے ارتقاب الحسنات انامل الحسن ایودے اجتناب علی سیئات اهم دی چی حسنات مدان ساتھی لیکن سیات اولاد اولادی مدرت مقادم الفادی چین سیات حسنات بانی بل مقصد کے شرطر تو جزا میں جزا شرط حالان کی شرط اور جزا کے ترائبنی نہ کو ماب نہ شط تغیرے حضرت اللہ, اللہ نیو جواب اتحاد دے اور مانند اتحاد اور تغیر مانوی کافی دے نہ مانا دار کمن کا دجرت ہو رسولی اجرن و صوابل حجرة إلى الله وفي رسولنا فيه عجزةه مقبولة ذي شعöß معناتش دائم فمن قال آكده حجرته إلا اللللللللللللللhi أجدة yours فحجرته إلى اللللللللللللالله رسول أجرته three عنده مقبولة جي في ترث مع الحجر السواب ذي تغير سوف الاعترار في بعض الحرائق التغير في المعنى دائم 出ه ذهك أصح الخضاررة ما يجب بذلك دائم جهاز هكذا الاتحاد راضی دفار دفعان کمال دفعان کمال دفعان چیزا حجرت ان اللہ رسول کامل حجرت پہ ان اللہ رسول کامل حجرت پہ لکمثال متضا خبر کے تغیر نہیں حضرت شعری شعری شعری شعری دفع اتحاد آ رہے انہیں شعری شعر کامل شعر کھل دماغ شعر لے شعر شعری شعری کامل یہ اصطابقون اصطابقون کی گلت تر کے بعد لکھر گئی کہ کی کی کامل کامل حجرت, حجرت ہو اللہ رسول بھی کر دے نتانا چداسی کردا کرا تنسی ترب عدت ویلے کی, کی پشتراجر مقام المزمر وزد ظاہر مقام تو مکان تو مزمار سے فاسم دا اللہ حصول اسم محب, دا رسول و محب مومن دے فاسم دا اللہ فاسم دا رسول دا مجازی فاسم سرے دا دا محبوب حقیقی فاسم یا دی یا دو. مقام دا. مزمار بانے. علی من کے جسنگ جیتنا تہذیب من لہٰذرا مجنون محاور کر معاذی پر تسمی بانے بھاری ہجرتین کان ہجرت ہوں ہجرت نب سے تر پی تیرے کی ہجران ترپ شیخ ناو دو اصطلاف رحاصہ انتقال مندار الى دار الاسلام یا انتقال من الى العاد یا انتقال دنوس او دستناست مفلوق نہ حسلت او خلوت کا شکل باط اللہ بمناجات الله السلام جاتو شوق سامو شلو <تصفيق> افسان حاصل دار کہ ہجرت لاوت بکسمر تحقیق امام قردبی تفصیل حصرت انصاخ کی بہترین تحقیقی بڑے دار حاصل تفصیل دوسرت انصاخ امام پردبی ہجرت بکسمر ہجرت ہر بند اور ہجرت طلبان ہجرت ہر اور ہجرت طلبان ہجرت ہر بن مانا دار ہجرت دفار حضرت رسول ہجرت ہر بند دفارب افسان جی ہجرت ہر بن یو ہجرت مندار الحلق الدار اسلام الاسلام اور پہند سلط کار کیفار تسلط لراشی بے ذلید فرد اور عیسن مہاجرین کہ ابراہیم علیہ السلام حیران و اور بے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتی سرادی مدار او نکل کے کی, کی, زینو کی حفاظت دینی تم رفیق ابراہیم رفیق و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرتی ہجرت حد ن دار اسلام تھا نام الخمہ بھجرباد کا منقطع جرت منل ماسی الجرت خبراں میں لکھی الماجر من ہاج رمان حلان کا مے چاہجرت کی ماسی آزن الماجر من ہاجرمان حل ہجرت من, من الماسی الاد ہجرت من دار دل آدار سننا سرپ مہاجن کر چپ مل کے بدرت